السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی مرکز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 وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما لقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فل سراتم مستقیمہ انتہائی قابل قدر معامعین کرام اللہ رب العزت کی جو نعمتیں ہیں بنیادی طور پر دو قسمیں بنائی گئی ہیں پہلی قسم اللہ کی وہ نعمتیں جو ظاہری ہیں جو ظاہری طور پر انسان کو نظر آتی ہیں جیسے انسان کی شکل و صورت ہے اس قوت سماہت اور قوت گویائی یہ سب ظاہری نعمتیں ہیں کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو بات نہیں کہلائی گئی ہیں بظاہر نظر نہیں آتی لیکن در حقیقت وہ اللہ کی بڑی عظیم نعمتیں ہوتی ہیں جو اللہ رب العزت کچھ خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے مثلا اللہ رب العزت کا تقوی یا کسی شخص کو اللہ رب العزت اپنے اوپر توکل کرنا سکھا دے تو یہ ساری نعمتیں باطنی کہلاتی ہیں ان باطنی نعمتوں میں سے اللہ کی ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی شخص کو اپنے ساتھ جوڑ لے اور اس کو اپنا تعلق عطا فرما دے کچھ جم قبل جب یہاں آپ کے سامنے حاضر ہوا تھا اس وقت تعلق باللہ کس حوالے سے آپ کے سامنے اپنا معافی ضمیر بیان کیا تھا لیکن وقت کی قلت کی بنا پر یہ بیان نہیں کر سکا کہ اللہ رب العزت کا جو تعلق ہے اس کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے یا وہ کون سے اسباب ہیں وہ کون سے اعمال ہیں جن کو کر کے ہم اپنا تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں تو ان اسباب کا آج ذکر کرنا ہے انشاءاللہ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان کروں وہ حق اور سچ پر مبنی ہو اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین کے تعلق کے حوالے سے جو سب سے پہلا سبب ہے اور جو سب سے عظیم سبب ہے سب سے عظیم عمل ہے وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ایمان اور ایمان ایسا جو راسخ ہو اور جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو اللہ رب العالمین کے ساتھ مضبوط ایمان یہ سب سے بڑا سبب ہے تعلق باللہ کا فہم الدین جو لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں محض ایمان ہی نہیں واعتصموا اتسم بھی ایمان لانے کے بعد اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنا لیتے ہیں ان کا ایمان کامل ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے اور ٹھوس ہوتا ہے تو جو ایمان لاتے ہیں اور پھر مزید اپنا تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین اس کے ساتھ تعلق جوڑنے کے جو اسباب ہیں ان میں سب سے بڑا سبب اللہ پر ایمان ہے کیونکہ اس کو سب سے اوپر اور سب سے مقدم کیا گیا تو جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور پھر اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مزید مضبوط بنا لیتے ہیں فسع رحمت من ہوا فضل انہیں لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنی رحمتیں تیار کی ہیں انہی لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنا فضل بنایا ہے اور انہیں لوگوں کے لیے جنتیں ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین سراۃ مستقیم کی ہدایت دیتا ہے نبی کہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث فرما ذاقہ ایمان من رضی بالله اللہ ربن ابل دینا بھی محمد دن صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص نے ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا اور ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا جو اللہ رب العالمین کو اپنا رب مان کر راضی ہو جاتا ہے رب مان کر راضی ہو جائے اس کا مطلب یہ کہ جب اس نے اللہ رب العالمین کو اپنا رب بنا لیا سمجھ لیا تو اب اس شخص کو اللہ کے علاوہ کسی اور کی ضرورت نہیں ہے وہ بال اسلام اسلام کو اپنا دین مان لے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان لے رہبر مان لے تو اس شخص نے ایمان کی مٹاس کو چکھ لیا ایمان کہ وہ عظیم سبب ہے جس کے ذریعے اللہ کی ولایت حاصل ہوتی ہے اللہ کی دوستی حاصل ہوتی ہے اللہ ولی اللہ دینہ اللہ ان لوگوں کا دوست ہے ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لاتے ہیں ولی سے مراد کون ہے لوگوں نے ولی کی تعریف میں بڑا غلوب کیا ولی کو سمجھنے میں بڑا انہوں نے افراد سے کام لیا اور بڑا ہی اس ولایت کو انہوں نے مشکل بنا دیا عجیب عجیب تعریفیں ولی کی کی گئیں لیکن سب کی سب ناقابل قبول ہے ولی کی تعریف قرآن نے خود کی ہے ان ولیہ اللہ الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين کہ اللہ رب العالمین يتولى الصالحین نیک لوگوں کو اور صالحین کو اپنا دوست بناتا ہے اور اپنا ولی بناتا ہے۔ جو شخص نیک ہے عمل صالح کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین کا ولی ہے۔ ایک مقام پر قدر تفصیل ہے ولی کی تعریف میں۔ فرمایا الا اولیا اللہ لا عليهم ولا هم يحزنون خبردار ہو جاؤ اللہ رب العالمین جو, اولیاء ہیں جو اس کے دوست نہیں ہوگا آگے اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اولیاء اللہ کون ہیں اللہ کے ولی کون ہیں اللہ دینا کانو یتون اللہ کے اولیاء وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں تو یہ اللہ کے حقیقی اولیاء اور ولی ہیں جو ایمان لاتے ہیں پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین پر ایمان یہ سب سے بڑا سبب ہے اس کے ساتھ تعلق جوڑنے کا اور ایمان کیا ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ ایمان لانے کا معنی کیا ہے جو ایمانیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں حدیث جبریل میں جو موجود ہیں چھ ان میں سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا انت اللہ سب سے پہلے ایمان کی تعریف میں یہ شامل ہے کہ تم اللہ رب العالمین پر ایمان لے آؤ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا مطلب یہ کہ اس کی جو توحید کی اسمیں ہیں ان کو بدل اتم تسلیم کیا جائے توحید ربوبیت کہ اللہ رب العالمین کو اپنا رب مان لے اور یہ مان لے کہ اللہ رب العالمین ہی اس پوری کائنات کا رب ہے وہی مدبر ہے توحید دوسری قسم الوحیت کہ وہ یہ تسلیم کر لے کہ جب اللہ رب العالمین ہی رب ہے تو وہی ہر قسم کی عبادت کے لائق ہے اور توحید کی تیسری قسم اسماؤ صفات اللہ رب العالمین کے جو پیارے پیارے نام اور صفات ہیں ان کے ذریعے بھی اللہ رب العالمین کو پکارا جائے اور ان میں بھی اللہ رب العالمین کو اکیلا مانا جائے یہ تینوں قسمیں توحید کی جب ملتی ہیں تو اللہ رب العالمین پر ایمان مکمل ہوتا ہے تو یہ سب سے پہلا سبب اللہ رب العالمین پر ایمان جو بندے کا اللہ سے تعلق مضبوط بناتے ہیں دوسرا سبب جو دراصل پہلی قسم کے اور پہلے سبب کے ہی متعلق ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو اسماؤ و صفات ہیں ان کو پڑھا جائے اور ان کو یاد کیا جائے ان کا ورد کیا جائے ان کے ذریعے اللہ رب العالمین کو پکارا جائے اسماؤ و صفات کا جو علم ہے اسماؤ و صفات کا جو تعلم اور فکر ہے یہ حاصل کرنا ایک بڑا ہی عظیم سبب ہے بہت ہی عظیم کام ہے اس کے ذریعے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور جس شخص کو اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل ہو اسی قدر اس کا تعلق بھی رب کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ اپنی شوہر آفاق کتاب سید الخاطر میں فرماتے ہیں منگا تعمل محبت جو شخص اللہ رب العالمین کی معرفت کا ذائقہ چکھ لے اللہ رب العالمین کی معرفت جس شخص کو حاصل ہو جائے تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کے لیے اپنی محبتیں اور اپنی رضا اپنا کرم اس کو شخص کو عطا فرماتا ہے اسماؤ صفات کی معرفت بہت ہی بڑا سبب ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق مضبوط بنانے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اِنَّ لِلَّهِ اسما اللہ, واحدا من دخل الجنہ اللہ رب العالمین کے نام تو جو شخص ان ننانوے ناموں کا احساس کر لے وہ شخص جنتی ہے احسا احسا کا معنی اور مفہوم کیا ہے علماء نے بتا دیا احسا کے سب سے پہلا مطلب حفیظہ الفاظ اللہ رب العالمین کے ناموں کو یاد کرے نمبر دو وہ فہیم آتی اور پھر ان ناموں کے معنی اور جو مفہوم ہے اس کو سمجھ لے اور تیسرا وہ مقتبہ وہ تیسرا یہ ہے کہ جب ان ناموں کو اس نے سمجھ لیا تو انہی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے انہی کے مطابق اعمال کرے اس کی مثال ایسے سمجھ لیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثا ہے, ہے, ہے, کو کو ہے اب جب ہم اس اللہ کی صفت جمیل کو پڑھ لیں اس کو یاد کر لیں اور پھر اس کا معنی سمجھ لیں تو پھر اس کے مطابق عمل بھی کریں اور خود بھی خوبصورت بنے اخلاق میں عمل میں ہر عمل میں خوبصورتی اپنائیں یہ معنی اور مفہوم ہے احسا کا دوسری مثال اس طرح دی جا سکتی ہے اللہ رب العالمین اس کی ایک صفت ہے رحم وہ رحم فرماتا ہے اب اس صفت رحم کو ہم بھی اپنے اوپر لاگو کریں اور ہم بھی اس کے مطابق عمل کریں تبھی احساس ممکن ہوگا انم الله من عبادہ العلماء اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں پر رحم فرماتا ہے جو لوگوں پر رحم کرتے ہیں جو خود رحیم ہو اللہ رب العالمین ان پہ اپنا رحم فرماتا ہے ایک بڑی ہی مشہور اور معروف حدیث ہے علماء کے نزدیک ابو نبوداؤ کی حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے اور اس حدیث کو اس سند کو ایک بڑا ہی شرف حاصل ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ مسلسل بلا ہے جو علماء اور طلبا ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ حدیث مسلسل بلا کون سی ہے یعنی یہ وہ حدیث ہے جس کی سند میں جتنے بھی ربات ہیں ان سب کا ایک مشترک عمل ہے سب کا اور وہ یہ کہ ان سب نے اپنے استادوں سے اور اپنے مشائق سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی ہے سب سے پہلے طلب علم میں انہوں نے یہ حدیث سنی ہے اور بحمد للہ اس طالب علم کو بھی یہ شرف حاصل ہوا کہ والد محترم نے جب طلب علم شروع کیا تو سب سے پہلے انہوں نے یہ حدیث پڑھائی اور یہ حدیث جو آج سے لے کر چلتے چلتے سفیان سوری رحمہ اللہ جو سند میں راوی ہیں اس تک یہ مکمل حدیث کی جو سند ہے یہ مسلسل بلاولیا ہے کہ ہر اس حدیث کے طالب نے جب اس حدیث کو بیان کیا تو ساتھ یہ کہا وہ اول حدیث یہ سب سے پہلی وہ حدیث ہے جو میں نے اپنے استاد اور اپنے شیخ سے سنی, سنی سفیان سوری سے آگے یہ مسلسل کا جو سلسلہ ہے ٹوٹ جاتا ہے یہ مسلسل حدیث جو بڑی عظیم ہے اس میں کیا پیغام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے جو اپنے دوست احباب اور جو اللہ رب العالمین کی مخلوق ہیں ان کے ساتھ رحم کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان پر رحم فرماتا ہے رحمان ان پر رحم فرماتا ہے اور اپنی رحمتیں نچھاور فرماتا ہے آگے فرمائے ارحموا و اہل العرب اے زمین والوں جو زمین پہ اللہ کی مخلوق ہے ان پر رحم کیا کرو یا من کو منفی جو آسمان میں ہے وہ تم پر رحم فرمائے گا تو یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس حدیث میں اللہ کی صفت رحم کا اس بات ہے اور جب اللہ کی صفت رحم کو ہم نے سمجھ لیا تو اسی کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے اور مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا چاہیے اسماؤ صفات کا علم اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق کو اتنا مضبوط بناتا ہے ایک حدیث جو صحیح بخاری میں موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر جو جہادی تھا اس کو بھیجا اور ایک شخص کو اس سریہ اور اس قافلے کا امیر بنایا وہ امیر جب ان لوگوں کو نماز پڑھاتا تو ہر رکعت کا اختتام سورہ اخلاص پر کرتا کلو اللہ وہد ہر رکعت کا اختتام کلُ اللہ وہد پہ ضرور کرتا تو جو اس کے ریا تھی جو اس کے ماتحت تھے انہوں نے جب نبی علیہ السلط والسلام سے جا کے یہ مسئلہ ان کے سامنے رکھا تو آپ نے فرمایا اس سے پوچھو کہ تم نے ایسا کیوں کیا تم کیوں ہر رقت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہو جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کیا جواب دیا لنحا صفت الرحمان وہ انب انقر میں سورہ اخلاص اس لیے پڑھتا ہوں کیونکہ یہ سورت مکمل کی مکمل اللہ رب العالمین کی صفات پر مبنی ہے اور جب یہ اللہ رب العالمین کی صفات پر مبنی ہے تو مجھے اس سے بڑی محبت ہے اور مجھے بڑا پسند ہے کہ میں بار بار اس سورت کو پڑھوں کیونکہ اس میں اللہ رب العالمین کی صفات کا تذکرہ ہے اللہ رب العالمین کی اسماع و صفات سے اس شخص کو بڑی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی فرمایا اس شخص کو بتا دو کہ اللہ رب العالمین بھی تم سے محبت کرتا ہے ایک دوسری حدیث جو صحیح بخاری میں ہی موجود ہے اس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ اس شخص کو بتا دو کہ تمہاری اس سورت کے ساتھ محبت نے تمہیں جنت میں پہنچا دیا تو یہ اسماؤ صفات کا فائدہ کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق کو اتنا مضبوط بنا دیتا ہے <تصف> تیسرا سبب جو اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق کو مضبوط بناتا ہے وہ ہے کثرت سے دعائیں کرنا اور ہر معاملے کو اللہ رب العالمین کے سامنے رکھ دینا اور پیش کر دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ حی کریم اندار ولی ادار و رجحم خاط اللہ رب العالمین بڑا ہی پاکیزہ اور حیاب والا ہے اللہ کی صفت کہ وہ حیاب کرتا ہے وہ بڑا ہی با ہے اور بڑا ہی کریم اور معزز ہے آگے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ اللہ رب العالمین کی طرف اٹھاتا ہے دعا مانگنے کے لیے تو اللہ رب العالمین کو حیا آتی ہے کہ ان ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دے ان ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دے اور اس کو کچھ نہ دے اللہ رب العالمین کو اس سے حیا آتی ہے معنی یہ کہ دعائیں کرنا یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق کو بڑا ہی مضبوط بناتا ہے قصہ غار آپ سب جانتے ہیں صحیح بخاری میں طویل قصہ مذکور ہے نبی علیہ السلط والسلام نے پچھلی امتوں میں سے تین اشخاص کی ہمیں خبر دی جو ایک غار میں پھنس گئے نکلنے کی کوئی راہ نہیں تھی اور پھر انہوں نے کہا کہ اب ایک ہی عمل بچا ہے اور وہ یہ کہ تم سب اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا ایک ایک عمل سامنے رکھو اور اس کو وسیلہ بناتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرو تو دعا ان کو اس غار میں ان کے کام آئی اور اللہ رب العالمین کے ساتھ جو انہوں نے تعلق بنایا وہی ان کے نجات کا ذریعہ بنایا پہلے شخص نے دعا کی کہ اے اللہ میں شام کو جب اپنی بکریاں چرا کے آتا تو جو دودھ مجھے حاصل ہوتا وہ میں سب سے پہلے اپنے والدین کو دیتا ایک دن شام کو آیا تو والدین سو چکے تھے تو میں ان کے سرانے کھڑا ہو گیا اور میرے بچے وہ مجھے لپک رہے ہیں کہ یہ دودھ ہمیں دے دو ان کو بڑی بھوک محسوس ہو رہی تھی لیکن میں نے ان کو دودھ نہیں دیا کیونکہ میرا معمول تھا کہ میں سب سے پہلے وہ دودھ کا پیالہ اپنے والدین کو دیتا تھا اور پھر اسی طرح پوری رات گزار دی والدین جب اٹھے تو ان کو میں نے دودھ دے دیا اور کہا کہ اے اللہ اگر تو جانتا ہے اور تو بخوبی جانتا ہے کہ یہ عمل اگر میں نے رضا کے یہ کیا ہے تو ہمیں اس جگہ سے نجات دے دے, دے دوسرے شخص نے بھی اپنا ایک عمل پیش کیا اور اس طرح تیسرے شخص نے بھی اپنا ایک نیک عمل پیش کیا واقعہ طویل ہے تو محل سے دلال یہ کہ سب نے اس مشکل کی راہ میں اللہ رب العالمین کے ساتھ دعا کا تعلق قائم کیا اور پھر ہوا وہی وہ جو غار کے سامنے ایک بڑا سا پتھر آ گرا تھا اس کے پڑھچے اڑ گئے اور وہ سب وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے وجہ کیا بنی یہ دعا جو اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق کا اس قدر عظیم ایک سبب ہے اس کے علاوہ چوتھا سبب جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے اللہ رب العالمین پر اپنا توکل مضبوط کیا جائے توکل اللہ حفا الہ ابن قیم رحم اللہ فرماتے ہیں کہ توکل ایک عجیب اللہ کی نعمت ہے اور ایک عجیب عمل ہے اللہ رب العالمین نے اس عمل کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص اللہ پہ توکل کرے گا تو اللہ رب العزت خود اس کو کافی ہو جائے گا خود اس کے معاملات اپنے سپرد کر لے گا سب سے ایک عظیم عمل علامہ ابن قیم فرماتے ہیں یہ توقل ہے کہ اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے کہ جو شخص مجھ پہ توقل کرے گا میں اس کے معاملات اپنے اوپر کر لوں گا توکل کا عظیم فائدہ اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق کو اتنا مضبوط بناتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ستر ہزار ایسے لوگ ہوں گے جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے صحابہ نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ کون تھے الذین لا ولا ولا يتطیرون ربهم یہ وہ لوگ ہیں جو جھاڑ پونچھ نہیں کرتے ان کا توکل اس قدر مضبوط ہے جھاڑ پونچھ سے کام نہیں لیتے اور نہ ہی وہ بد شگونی کرتے ہیں آگے کا جو جملہ ہے وہ ان سب کی تاکید ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں کیونکہ وہ ہم ان کا اللہ رب العالمین پر توکل انتہائی مضبوط ہے تو جو شخص اللہ رب العالمین مضبوط بنا لے تو ایسے شخص کے لیے یہ عظیم فضیلت ہے کہ ان ستر ہزار لوگوں کے ساتھ جنت میں جائے گا جن کا نہ حساب ہوگا نہ ان کو عذاب دیا جائے گا اور کوئی حساب و کتاب ان پر نہیں ہوگا توکل ماجہ کی حدیث ہے جس کو علامہ صحیح کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں اگر تم اللہ رب العالمین پر توکل کرنے رکھ جاؤ اور توکل بھی ایسا جیسا حق ہے کہ اس پر توکل کیا جائے مضبوط اور راسب اللہ رب العالمین پر توکل کرنے لگ جاؤ فرمایا تمہیں اللہ رب العالمین ایسے رزق دے گا ایسے تمہیں روزی عطا فرمائے گا جیسے اس پرندے کو روزی عطا کرتا ہے جو صبح اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے اور اس, کا اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا خالی پیٹ ہوتا ہے اللہ رب العالمین پر معاملات سپر کرتے ہوئے نکلتا ہے اور جب شام کو واپس آتا ہے تو اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے اس کیفیت کے ذریعے اس کیفیت کی طرح اللہ رب العالمین تمہیں رزق دے گا سبب کیا ہے اللہ رب العالمین پر کامل التوقل حق کے توقل پانچواں سبب جو تعلق باللہ کو مضبوط بناتا ہے وہ ہے طلب علم علم حاصل کرنا یہ بھی ایک بہت ہی عظیم عمل ہے اور ایک عظیم عبادت ہے جو اللہ رب العالمین پر اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق کو مضبوط بناتی ہے معروف حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علما جو شخص طلب علم کے راستے پر نکلتا ہے شریعت کا جو علم ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر نکلتا ہے تو وہ طلب علم حاصل کرنے نہیں جا رہا وہ اللہ رب العالمین کی طرف بڑھ رہا ہے اور اللہ رب العالمین کی جنت کی طرف جا رہا ہے فرمایا کہ جب لوگ کسی مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور ید اللہ و اعتدار القرآن اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں اور قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں شریعت کا جو علم ہے اس کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو انعام کیا دیا ہے اللہ حفت ہم الملائی کا غشیت حم الرحم و نظرت علیہ السکینہ اللہ ایسے لوگوں کا فرشتے تتبو کرتے ہیں ان کو تلاش کرتے ہیں اور جب ان کو ایسی مجلس ملتی ہے جہاں علم کا دور دورہ ہو رہا ہو تو وہاں آ جاتے ہیں اور ان کے اوپر اپنے پروں کا سایہ کر دیتے ہیں وہشیت الرحمہ اللہ رب العالمین کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے وہ علیہم السکینہ سکینت اور وقار ان پر نازل ہوتی ہے وذکرہم اللہ فی من فیمن اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ رب العالمین اش پر کرتا ہے اللہ رب العالمین ان کا ذکر اش پر کر رہا ہے معنی یہ ان کا تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ مضبوط ہے اور یہ تعلق کس طرح بنا اس کا کیا سبب ہے وہ یہ کہ انہوں نے طلب علم کیا اور علم حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کی تو علم حاصل کرنا اللہ کی عظیم عبادت علماء فرماتے ہیں کہ طلب علم کی سب سے بڑی فضیلت یہ آیت ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بے شک سب سے زیادہ جو لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں اس کی مخلوقات میں وہ علماء ہیں سب سے زیادہ خشیت علماء کو اللہ رب العالمین کی حاصل ہوتی ہے اور یہاں پہ آپ اتنی تاکیدات ہیں آپ جانتے ہیں جو عربی دان ہیں سب سے پہلے ان کلم حسر اور پھر یخشا کی خشیت حاصل کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی ان کو خشیت حاصل ہے خشیت اور خوف میں جو فرق ہے اس کو ملحوظ رکھیں اور پھر عباد میں سے جو اللہ رب العالمین کے بندے ہیں ان میں سب سے زیادہ خاص کر کے اللہ رب العالمین نے علماء کا ذکر فرمایا کہ علماء سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کی ان کو خشیت حاصل ہے تو یہ طلب علم جو اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق کو مضبوط بناتی ہے آخری سبب بیان کرنا چاہتا ہوں جو اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق کو مضبوط بناتا ہے اور وہ حقوق العباد کے تعلق سے ہے اکثر جو ہمارے ساتھی ہیں وہ حقوق اللہ میں تو بخوبی عمل کرتے ہیں اور ان کو سر انجام دیتے ہیں لیکن حقوق العباد میں اکثر ہم کوتا کرتے ہیں اور تفریح سے کام لیتے ہیں حقوق العباد اس قدر ضروری ہے کہ جب تک یہ مکمل نہیں ہوں گے تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ یعنی بندہ اللہ رب العالمین کے حقوق تک نہیں پہنچ سکتا سب سے پہلے حقوق العباد کو جب مکمل کیا جائے گا اس کے بعد ہی بندہ اللہ کے حقوق تک پہنچ سکتا ہے یہ ایک اصول ہے جو نبی علیہ السلات وسلام نے ایک حدیث میں بھی بیان فرمایا ہے ملم یشکر اللہ صاحب لم يشکر اللہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ رب العالمین کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا مانا حقوق العباد بھی انتہائی اہم اور ضروری ہیں ان میں بھی بخوبی اور بدرجہ اتم ان کے حوالے سے بھی ان پر عمل کیا جائے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب مومنین پولیس رات کو عبور کریں گے اور جنت کی طرف جا رہے ہوں گے اذا خلص المؤمنون عن سرات جب پولیس رات عبور کر کے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو اللہ رب العالمین ان سب کو ایک مقام پر کھڑا کر دے گا اور وہ مقام کن کا مقام ہے اور یہاں پہ حقوق العباد کا تصفیہ ہوگا جس نے کسی شخص پر ظلم کیا ہوگا اس کو وہی سے واپس بھیج دیا جائے گا جہنم کی طرف جس نے کسی شخص کا مال ہڑپا ہوگا اس کو وہی سے واپس بھیج دیا جائے گا نبی علیہ اسرات نے فرمایا کہ وہ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے لیکن وقت اکل مالا و شتم احادا وہ غرب احادا اس نے فلاں شخص کو مارا ہوگا فلاں شخص کا مال کھا لیا ہوگا فلاں شخص پر تہمت لگائی ہوگی فلاں شخص کو قتل کیا ہوگا یعنی حقوق العباد میں کمی کی ہوگی اللہ رب العالمین اس کو سزا یہ دے گا کہ جو مظلوم ہوگا اس کی جو اس کے جو گناہ ہوں گے وہ اس ظالم کو عطا کر دے گا اور جو ظالم کی نیکیاں ہوں گی وہ اس مظلوم کو عطا کر کے ظالم کو واپس جہنم میں بھیج دے گا یہ حقوق العباد کی خطورت تو اللہ رب المین کا تعلق اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک حقوق العباد مکمل نہ ہو سب سے زیادہ ضروری حقوق العباد ہیں نبی علیہ رضاط والے سامنے دو عورتوں کا ذکر ہوا پہلی عورت جو بڑی ہی نمازی ہے بڑے ہی روزے رکھتی ہے اور تہجد گزار ہے لیکن اخلاق کی بری ہے بلیسانی اپنی زبان کے ذریعے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا خیر فی النار اس عورت میں کوئی بھلائی نہیں یہ جہنمی ہے دوسری عورت جو زیادہ نیک نہیں ہے زیادہ نمازیں نہیں پڑھ پاتی صرف فرائض جو ہیں ان کو سرنجام کر پاتی ہے اور زیادہ روزے بھی نہیں رکھ پاتی صرف جو فرضی روزے ہیں ان کو رکھ پاتی ہے لیکن اخلاق کی اچھی ہے الناس الجنہ اے اللہ کی رسول سب سے زیادہ وہ کون سا عمل ہے جو لوگوں کو جنت میں لے جاتا ہے آپ نے فرمایا الخلق سب سے زیادہ جو عمل اللہ رب العالمین کی جنتوں و مول میں لوگوں کو پہنچاتا ہے وہ اللہ رب العالمین کا تقوا ہے اور اچھے اخلاق ہیں لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ یہ سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں پہنچائے گا نبی پھر فرمایا وَأَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ أَلْفَمُّ وَالْفَرُجُّ اور یہ بھی سن لو کہ جو عمل سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا وہ انسان کی زبان انسان کا منہ اور اس کی شرمگاہ ہے یہ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں السلام کی معروف حدیث سب سے بھاری سب سے رب میزان اور عمدہ اخلاق ہوں گے اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے جنت میں روزے داروں تہجد گزاروں کے ساتھ ہوگا وجہ کیا ہے کہ اخلاق اس کے اچھے ہیں عمدہ اخلاق کا مالک ہے حقوق العباد مکمل کرتا ہے حقوق اللہ تو اللہ اپنے فضل اور احسان کے ساتھ معاف کر دیتا ہے لیکن حقوق العباد اللہ رب العالمین اس وقت تک معاف نہیں فرماتا جب تک اس کا تصفیہ نہ ہو جائے یہ انتہائی خطیر معاملہ آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں یہ مختصر سی حدیث ہے مگر یہ حقوق اللہ کو بھی شامل ہے حقوق العباد کو بھی شامل ہے پوری جو نجات ہے اس کا پروگرام اس, اس مختصر سے حدیث میں ہے جو ترمزی میں موجود ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت سے آپ نے فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت واتبع سیئت الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن اس حدیث میں تین جملے ہیں پہلے دو جملے حقوق اللہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور آخری جملہ حقوق العباد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے فرمایا جہاں بھی ہو اللہ رب العالمین سے ڈرو دوسرا جملہ اور جب تم سے گناہ ہو جائے تو گناہ کرنے کے بعد فوراً کوئی نیکی کر لو وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی اور اس نیکی سے علماء نے مراد توبہ اور استغفار لی ہے اور تیسرا جملہ وہ خالک نا حسن لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ تو یہ مختصر سی حدیث اس میں حقوق اللہ بھی مکمل موجود ہیں حقوق العباد بھی مکمل موجود ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو اسباب بیان کیے گئے ہیں اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق مضبوط بنانے کے ان سب پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے حقول اللہ دعوانا واقعہ الحمد اللہ رب العالمین